السلام علیکم و من من يهده اللہ وبرکاتہ اسلامی کا مرکزی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موضثة بذعة وكل بذعة ضلالة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 عظیم صدمے سے دوچار رہی اور بالخصوص آپ کے تعلیمی ادارے الماحد السلفی کی تعلیم و بتربیہ کی فضا انتہائی سوگوار رہی اور واحد کے اساتذہ اور طلبہ سب کے سب اس سے دوچار رہے مہد کے روح روان مہد کے شعبہ مالیات کے مدیر الرحمن جونیا رحم اللہ وفات اغفر وإنّا وإنّا له اللہ وعافه رحم و یہ ہمارے خالق اور مالک کا نظام ہے اور اسی کا فیصلہ ہے اسی کی تقدیر اس کائنات پر نافذ ہے اسی کے فیصلے جاری ہونے والے ہیں اس کا جو بھی فیصلہ ہے عدل پر قائم ہے ضروری ہے کہ ہر بندہ اس فیصلے کو پوری نظا کے ساتھ تسلیم کرے مسور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ معنی اقد وبن حق دکھ وبن یا احمد میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ہی ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیرے ہی ایک بندی کا بیٹا ہوں داس بے دکھ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے نفی فی حکمک اور کچھ پر صرف تیرا حکم چلتا ہے عدل فی یا اور تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارہ میں ہو وہ عدل پر قائم اسے تسلیم کرنا انتہائی ضروری ہے اور تیرے لذا کے ساتھ راضی رہنا یہ واجبات میں سے ہے کوئی بندہ اپنے خالق اور مالک کے کسی فیصلے پر اعتراض نہ کرے اور کسی فیصلے کا انکار نہ کرے تقدیر پر ایمان یہ امور ایمان میں سے ہے بلکہ ایمان کے ارکان میں سے اور اس شخص کا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو چاہے دنیا میں وہاں کی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک تقدیر پر ایمان صحیح نہ ہو ہود و حیات کا نظام بھی تقدیر کا مسئلہ ہے اور یہ ایک امر قدری ہے جس کو ماننا ضروری ہے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الدیبل ملک وہ شاہین قدیم وہ ذات با برکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور بادشاہت پوری کائنات کا وہ مالک ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ اور مدبر ہے اور اسی کا حکم جاری اور نافذ ہے اس کے سوا کوئی شخص کوئی انسان کوئی بڑا چھوٹا اس کائنات میں سے ایک کھجور کی گڈڑی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور کل کائنات کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے باہو گلد شاہین قدیم ہر شے پر قادر ہے اللہ بھی خالق الموت حول وال حیات ہے لیبرو اللہ کو ذات ہے جس نے موت و حیات کا نظام پیدا فرمایا کسی کو مارتا ہے اور کسی کو پیدا کرتا ہے سور کریم علیہ وسلم کی حدیث ہے ال جنود مجند مجنت ایک مقام پر فوجیں آتی اور جاتی ہیں کہیں حملہ ہو یا کوئی مہم درپیش ہو تو فوجیں جا رہی ہوتی اور اگر کوئی فوجی قافلہ کسی مہم سے فارغ ہوتا ہے تو وہ لوٹ رہا ہوتا ہے جیسے فوجیں آتی اور جاتی ہیں اس طرح روحیں بھی آتی اور جاتی ہیں وہ لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی روحیں لوٹتی ہیں اور جن جی لوگوں کو پیدا ہونا ہوتا ہے ان کی روحیں یہاں سے نکلتی ہیں یہ ایک نظام جاری اور قائم ہے جل سے دنیا بنی اور قیامت تک کھیلی بقا اور توام صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے مخلوق کے لیے پیدا ہونا اور پھر فنا ہونا ہے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کا فلسفہ بیان کیا ہے ہم انسان کو پیدا کیوں کرتے ہیں اور پھر اسی انسان کو موت کیوں دیتے ہیں یہ موت و حیات کا نظام کیوں ہے کہ انسان کو پیدا کرنا اس لیے ہے تاکہ لیا کو احسن و تاکہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری آزمائش شروع ہو جائے اور تمہارا امتحان شروع ہو جائے وہ امتحان کیا ہے وہ امتحان یہ نہیں ہے کہ تم کیسا کاروبار کرتے ہو وہ امتحان یہ نہیں ہے کہ تم کتنا کماتے ہو امتحان یہ نہیں ہے کہ تمہاری فیکٹریاں کتنی ہیں اور تم نے کتنی انڈسٹریاں لگا لی بلکہ وہ امتحان اوک احسن عمل احسن عمل کے تعلق سے احسن عمل احسن کا معنی سب سے اچھا سب سے خوبصورت پیدا ہو کر دنیا میں آنے والا انسان ہر انسان اس امتحان کے تحت ہے کہ احسن عمل کون کرتا ہے اور احسن کا معنی سب سے خوبصورت اور سب سے عمدہ عمل اور سب سے بہترین عمل یہ فلسفہ حیات تم سب پیدا کیے گئے ہو اس ایک نقطے کے تحت اور اس ایک امتحان کے لیے پیدا ہونے کے بعد تمہارا عمل احسن ہے یا نہیں اور سب سے خوبصورت ہے یا نہیں احسن عمل کیا ہے یہ نقطہ قابل غور ہے سب سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے آپ کہیں میرا میں کہوں میرا جھگڑا تو قائم رہے گا آپ کہیں میری برادری کا میں کہوں میری برادری کا آپ کہیں میرے آبا اجداد کا اور میں کہوں میرے آبا اجداد کا آپ کہیں میرے مشائق کا اور میں کہوں میرے مشائق کا اس نظام کو کون حل کرے گا اور اس اس اختلاف کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ بات طے شدہ ہے ہر انسان کی زندگی احسن عمل کا امتحان ہے ضروری ہے کہ احسن عمل کا فیصلہ ہو یہ کیا ہے اور کس کا ہے اگر میں یہ کہوں احسن عمل صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں انکار کر سکتا ہے کوئی شک کی مجال ہے کہ اس بات کو رد کرنے کی طاقت ہے کسی میں پیارے پہ ہمبر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس میں احسن کا ذکر آپ فرماتے تھے اما بعد فین احسن کلام اللہ احسن الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے احسن جو کلام ہے وہ کلام الرحمان اللہ کی کتاب ہے پرانے پاک اور سب سے احسن طریقہ جو ہے طریقے بہت ہوں گے لیکن سب سے احسن اور سب سے خوبصورت جو طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ بات آپ نے ایک بار ارشاد نہیں فرمائی زندگی بھر آپ نے جب بھی خطبہ دیا ان الفاظ کو دہرایا یہ دعوت پیش کی تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات نقش ہو جائے کیونکہ ہماری زندگی احسن عمل کے امتحان کے زیر سایہ ہے اور احسن عمل کی تشخیص اللہ کے پیغمبر نے فرما دی کہ تمہارے سامنے اعمال بہت سے آئیں گے اور طریقے بہت سے آئیں گے داغت دینے والے بہت سے داغتیں دیں گے مگر تم یہ بات نوٹ کر لو کہ سب سے بہترین طریقہ اور سب سے خوبصورت طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ فلسفہ حیات ہے ہر شخص پہ نظر اور ہر شخص کا امتحان جاری ہے ہر شخص چیک ہو رہا دیکھا جا رہا ہے کہ وہ احسن عمل اپناتا ہے یا نہیں اپناتا عبادت کیسے کرتا ہے نماز کیسے پڑھتا ہے روزے کیسے رکھتا ہے حج کیسے کرتا ہے کیسے سوتا ہے کیسے جاگتا ہے کیسے کھاتا ہے کیسے پیتا ہے کیسے اٹھتا ہے کیسے بیٹھتا ہے اس کی خلوت کیسی ہے اور اس کی جلبت کیسی ہے اس کا سفر کیسا ہے اور اس کا حضر کیسا ہے اس کی دوستی کیسی ہے اور اس کی دشمنی کیسی ہے کیونکہ ان تمام چیزوں پر اللہ کے پیارے دیہ پر قبوس ہوا اور آپ کا نمونہ موجود ہے کہ گھر میں کیسے رہتا ہے اور بازار میں کیسے رہتا ہے کاروبار کیسے کرتا ہے مسجد میں کیسے رہتا ہے ہر چیز کے تعلق سے رہنمائی موجود ہے اور احسن عمل کا تعین موجود ہے کوئی کوش تشنا نہیں ہے اور کہیں کوئی خلا نہیں ہے اللہ کے پیارے بے عمر نے دین پہنچانے میں تکلیفیں بہت صحیح تھیں مارے بھی کھائیں جنگیں بھی لڑیں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور آپ کو پتھر مارے گئے کڑے کھودے گئے اور آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو ازیتیں دی, دی گئی شہید کیا گیا حتیٰ کہ آپ کی ایک بیٹی کو بھی شہید کیا گیا مگر پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے محسن ہیں دین پہنچانے میں کوئی تحقیقہ فروغداشت نہیں کیا پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی دنیا سے جاتے ہوئے یہ بات فرما گیا کہ درخت گمد البئی ہوا لئی لوہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستہ دے کر جا رہا ہوں اس قدر روشن اس قدر واضح اور چمکدار ہے لئی روہا بندہ سوا کہ اس کی رات اور دن برابر ہے جو دنیا کا نظام ہے جہاں سورج موجود ہے اس سورج پر رات غالب بہ جاتی ہے اور تاریخی پھیل جاتی ہے مگر میرے دین کا سورج ایسا ہے جس پر کوئی تاریخی نہیں کوئی رات نہیں ہے کوئی ابھرام نہیں ہے اس کا سورج ہمیشہ منور ہے اور چمکدار ہے اور دنیا کو نور فراہم کر رہا ہے کہ پیارے دن پر جو امت کے محسن ہیں تکلیفیں سہ سہ کر اس دین کو پہنچایا اور بالآخر یہ بات ارشاد فرما گیا کہ لوگوں دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں ایک روشن دین تھما کر ایک ایسا دین جس میں کوئی بھان نہیں کوئی گوشہ بخری نہیں ہے کسی قسم کا کوئی خفا نہیں ہے کوئی اندھیرا نہیں روشنی ہی روشنی ہے نور ہی نور اور چمک ہی چمک ہے یہ احسد الحدی ہے سب سے بہترین طریقہ جب اس قدر وضاحتیں موجود ہیں سراہتے موجود ہیں اور اس کے باوجود کوئی شخص اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں ناکام ہو جائے اس دین کو چھوڑ دے اس سب سے خوبصورت ہدایت کو چھوڑ دے اور در بدر کی خاد چ چھانتا پھرے ٹھوکرے کھاتا پھر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی فلاں دعوت اور کبھی فلاں تو پھر اس وہ ہروانے صحیح میں اللہ کے پہرے پہ عمر فرمایا کرتے تھے لا یدی قرآن اللہ جو روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے پرکشتہ وہی شخص ہوتا ہے جس کے مقدر میں بربادی ہو اور تباہی ہو تقدیر کا فیصلہ کوئی نہیں جانتا اللہ کا راز ہے کون کامیاب ہے اور کون برباد ہے سب اللہ کے راز ہیں لیکن کامیابی اور بربادی کا فلسفہ تو بیان کر دیا نہیں. کہ احسد عمل یہ کامیابی کا فلسفہ ہے اور اس سے انحراف یہ بربادی کا راستہ ہے باتیں تو ساری عیاں ہیں روشن ہیں اللہ دی خالد الماط اب الیات دیول احسن اللہ نے زندگی پیدا کی کیوں پیدا کی پیدا کر کے انسانوں کو بھیجا اور زندگی دے کر انسانوں کو بھیجا کیوں اس لیے نہیں کہ آپ دنیا کے جو کاروبار کرتے ہیں اس کا امتحان ہو کون چلا اور کون بے ہے یہ قطع نہیں بلکہ اس امتحان کی اساس یہ ہے کہ احسن عمل کس کے پاس ہے بس عمل نہیں عمل کرنے والے بے شمار ہوں گے لیکن احسن عمل کس کے پاس ہے سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت عمل یہ سب سے بہترین عمل کا فیصلہ کون کرے گا کوئی نہیں کر سکتا سب سے بہترین کے حوالے سے کوئی بھی بات پیش کرے اس کا جواب ممکن ہے لیکن ایک بات کا جواب نہ ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل اور طریقہ اور فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیوں نہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی اختیار کر لی اور آپ کی اتباع کے راستے کا انتخاب کر لیا جائے تاکہ زندگی کا فلسفہ پورا ہو اور یہ امتحان اس میں انسان سرخر ہو جائے ادا العال میں زندگی قائم رہتی جاری رہتی یہ موت کیوں ہے ہاں ہمیشہ باقی رہنا ہمیشہ قائم رہنا ہمیشہ زندہ رہنا یہ ہمارے خالق اور مالی کی صفت ہے یہ اس کی سفارت ذاتیہ میں سے ہے اس پر ایک پل کے لیے فنا نہیں آتا نہ کبھی آئے کل وہ ذات ازلی اور ابدی ہے ازلی وہ ذات ہوتی ہے جس کا کوئی آغاز نہ ہو اور ابدی وہ ذات جس کی کوئی انتہا نہ ہو ول والآخر وہ ایسا اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں باقی ساری مخلوقات ان کا آغاز بھی ہے اور ان کا انجام بھی ہے ان کی ابتدا بھی ہے اور ان کا اختتام بھی ہے سب مخلوقات کے لیے حتیٰ کے فرشتے بھی ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جو امین کو بھی موت دے دے گا سارے فرشتوں کو موت دے دے گا اور اس کائنات بھی صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی اس وقت کا تصور کیجیے تو وہ ذات خالق اور مالک ابدی نہ اس کا کوئی آغاز ہے اور نہ اس کا کوئی اختتام ہے باقی ساری مخلوق کے لیے فنا ہونا ہے اور موت کا شکار ہونا ہے کل و نفس انسائے بت الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے تو الہو نے فلسفہ موت کیا ہے فلسفا حیات تو ہم نے پہچان لی کہ احسن عمل کا امتحان جاری ہے یا اللہ یہ موت کیوں دیتے؟ کیوں کیوں دیتے دیتا دیتا اور کیوں دیتا رہتا ہے کس کا بھی ایک ہی فلسفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم سب کو اٹھاؤ اور اپنے سامنے کھڑا کرو اور جو زندگی کا امتحان تھا اس کا حساب لو کہ تم احسن عمل لائے یا نہیں لائے کیا لائے ہو اور کیا نہیں لائے ہو یہ فلسفہ موت ہے جو امتحان تمہیں سونپا گیا تھا اکثر عمل کے تعلق سے اس کی بابت باز پرس ہو اور اس امتحان کا حساب ہو اور تم سب کے ایک ایک عمل کو چیک کیا جائے نہیں یہ زول اور تدما یہ عمل قیامت ہے تیوسران ہم سے کسی بندے کا قدم اللہ کی عدالت سے ایک کے برابر بھی نہیں سرکے گا اور نہیں ہلے گا جب تک اللہ تعالیٰ پانچ سوالوں کے جواب نہ لے لے ہر بندے کو فردن فردن سامنے کھڑا کرے گا ہر بندے کو خواب امت کے افراد ہوں یا انبیاء ہوں. سب کو سامنے کھڑا کرے گا اور سب کچھ تو عدالت کا سامنا ہے اور شروع کے دو بنیادی سوال یہ انحیات ہی ما ابل کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دو اس ایک ایک لمحے پر پرتھو نے آسن عمل کی تدبیق کی یا نہیں کین شباب ہی فیما ابل اور اپنی جوانی کا حساب دو کہ جوانی کہاں گزاری ہے ایک ایک لمحے کا حساب دو یہ فلسفائی موت ہے اللہ نے پہلے زندگی دی ساٹھ سالہ ستر سالہ سو سال اور زندگی میں آزادی آپ کو دی کوئی تقید نہیں ہے لیکن احسن عمل کا امتحان ضرور قائم ہے کسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب دنیا سنگ المومن جنت الکافر کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے ایک مومن دنیا اس طرح ہے زندگی اس طرح گزارتا ہے اسے جیل کا قیدی گزارتا ہے وہ جیل کے احکام کا پابند ہوتا ہے ایک مومن دنیا میں قیدی ہے کس کا قیدی اس شریعت کا اللہ اس کے رسول کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہے اور وہ مومن بشارت اور سہادت کا مستحق ہے جو اپنے آپ کو قیدی بنا کر رکھے ہم اپنا یوم آزادی بناتے ہیں چودہ اگست کو بالکل بنائیے کفر کے چگل سے اور ہندوؤں کی غلامی سے آزادی یقیناً ایک نعمت ہے اور پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ ہمارے لیے قابل فخر ہمیں اپنی پاکستان ایت پر فخر کہ یہ ایک نظریاتی مملکت یہ ہماری کوساہی ہے کوئی ایسی قیادت نہ آ سکی جو ایک لمحہ کے لیے پاکستان پر لا الہ رحمۃ اللہ کے نظام کو نافذ کرے یہ تو قیادت کی نالجی ہے اس عظیم مملکت پر جو ایک عظیم نظریے پر حاصل ہوئی لا الہ رحیت اللہ کے نظام کو فل کرنے کے قاصر لیکن اساس تو بہرحال قائم ہے اساس تو بہرحال درست ہے اس لحاظ سے ہم شدت سے پاکستانی فخر کا اظہار کرتے ہیں لیکن اگر قیادت ایسی نصیب نہ ہو سکی تو ہم افراد تو کم از کم اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے سمجھو کہ ہندو کی غلامی سے نکلے آزاد فضا میں آئے تو ایک اور شخصیت کی غلامی میں داخل ہو گئے اور وہ محمد الرسول اللہ صلصف. غلامی سے غلامی کا سفر ہندو کی غلامی سے نکلے اور محمد رسول اللہ سلم کی غلامی میں داخل ہو گئے اور جو شخص یہ سمجھے کہ آزادی کمانا یہ نہیں ہے کہ انسان مادر پدر آزاد ہو جائے اور شدرے بے مہار بن جائے بلکہ آزادی کا معنیٰ تو یہ ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی توحید کو قائم کرے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو نافذ کرے اور پوری طرح آپ کا غلام ہو جائے تو یہ حقیقی آزادی کا معنی ہوگا یہ ایک امتحان ہر شخص کا جاری اور قائم ہے اور پھر موت آئے گی موت کیوں آئے گی بقا اللہ کے لیے دوام اللہ کے لیے اور اللہ انسانوں کو موت اس لیے دے گا کہ جو ایک پیپر دیا تھا امتحانی دنیا کی زندگی میں اس پیپر کو سامنے کھڑا کر کے چیک کرنا ہے کہ ان تمام کوشوں پر میرے پیارے بے کی سنت کو نافذ کیا یا نہیں کیا میرے پیارے بے کے دین کو قائم کیا یا نہیں کیا اخصر احمد پر قائم رہے یا نہیں رہے تو یہ ایک بڑی نازک گھڑی ہے اور یہ امتحان سب کا منتظر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام موت و یاد کا لوگ مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں ایک نظام جاری اور قائم ہے اور قائم رہے گا صرف الخلا کے لیے بقا ہے جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے تعلق سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے نمبر ایک ہم ان کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر بقول شاید وہ قبور جناز فائلم قواعدہ محمول ہو اگر تم قبرستان کی طرف کو جنازہ لے کر جاؤ یہ سوچتے ہوئے جاؤ کہ کل ہو سکتا ہے تم بھی اسی طرح اٹھائے جاؤ اور لوگ تمہاری میت کو اٹھا کر لے جائیں قبرستان کی طرف یہ ایک عبرت کفا بالموت موت انسان کے لیے سب سے بڑا واحد جو ہے وہ لوگوں کی موت ہے جو اپنے سامنے دیکھتا ہے اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو دوستوں کو احباب کو قبر میں اتارتا ہے تو اسے ایک عبرت کے طور پر لے اللہ کے پیارے پی کا فرمان بھی ہے روکر ہاتھ رو مل نزتوں کے توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو یہ موت ہے لذتوں کو توڑ دیتی ہے جب وقت آ جائے کچھ نہیں دیکھا جاتا آپ نے نیا بنگلہ بنایا ہے دو چار دن محلت دے دی جائے ہر کس میں آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے دو چار دن چلانے دیا جائے ہر کس نے نئی شادی کی ہے دو چار مہینے ارمان پورے کرنے دیے جائیں ہر گزری بفد آئے گا لذتیں ٹوٹ جائیں گی ہمیشہ کا فراق اور جدائی قائم ہو جائے گی اسے کثرت سے یاد کرو فرمایا کن تو نہیں تکم زیاد القبو اللہ فضور فن نہ میں تمہیں کبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو قبر نہ جایا کرو روکتا تھا زیارت سے اکرب چونکہ عقیدہ مستحکم ہو چکے پہلے عقیدہ مستحکم نہیں تھے اور زیادہ نظام قبور کا تعارف نہیں تھا اکرب چونکہ تم پہچان چکے ہو اپنے پرور دکھار کی توحید کو اور شرک اور توحید کے مابین خلیج حائل ہو چکی ہے ایک فرقان آ چکا ہے تمہیں توحید کی معرفت معرفتم حاصل ہو چکی تو اب تم قبرستان کی زیارت کو جایا کرو ایسے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر خرابی عقیدے کی لوگوں میں آئی قبروں کے نظام کے تعلق سے اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ دینی تعلیم کو بہت جلدی فراموش کر گئے اور زیادہ تر خرابیاں قبور کے بارے میں پیدا کر کے بیٹھ کے شریعت کہتی ہے قبریں پختہ نہ بناؤ ہم پختہ بناتے ہیں شریعت کہتی ہے قبریں اونچی نہ بناؤ ہم اونچی بناتے ہیں شریعت کہتی ہے قبروں پر کوئی عمارت نہ بناؤ ہم عمارتیں اور قبے بناتے ہیں شریعت کہتی ہے قبروں پر کچھ نہ لکھو ہم لکھتے ہیں شریعت کہتی ہے قبرستان میں چراغاں نہ کرو ہم مختلف مواقع پر چراغاں کرتے ہیں شریعت کے ایک ایک حکم کو ہم نے چن چن کر توڑ ڈالا اور باہر مجرم بن گیا شریعت کہتی ہے جب قبرستان جاؤ کسی قبروں پر کھڑے ہو کر دعا مانگو تو جو مانگو قبر والے کے لیے مانگو ہم جو مانگتے ہیں قبر والے سے مانگتے ہیں اپنی ہارشیں اپنی ضرورتیں ان سے پوری کروانا چاہتے ہیں قبروں پر دیئے جلانا چادریں چڑھانا پھولشاور کرنا تاکہ قبر والا خوش ہو جائے کہ فلاں میری قبر پر آیا روشنی کر دی اور فلاں میری قبر پر آیا چادر چڑھا دی کہ قبر والا جانتا ہے کچھ نہیں جانتا منو مٹی تلے دبا ہوا ساری دنیا سے غافل ہے فراموش کیے ہوئے لیٹا ہوا ہے کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں پہچانتا ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں تاکہ قبر والا خوش ہو جائے ہماری حاشتیں پوری کردیں کہ پردے درجے کے شر گئے صحابہ کے کے عقیدے مستحکم ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کا حکم دیا اب تم زیارتیں کیا کرو لیکن اب چونکہ پھر عقیدے کمزور پڑ چکے اور ہم نظام قبور کے تعلق سے شریعت کے فرامین سے بغاوت اختیار کیے بیٹھے پھر یہ زیارتیں شرک کا باعث بنتی ہے شریعت کے حدود کو توڑنے کا باعث بنتی ہے. لیکن میرے دوست اور بھائیوں قبرستان جانا چاہیے قبروں کے حکام کو پہچانتے ہوئے اور ان حکام کی پابندی کرتے ہوئے تاکہ ہمیں اپنی موت یاد آئے اور اپنی آخرت یاد آئے یہ شریعت کا مطلب ہے کوئی شخص بہت ہو جائے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں اور پھر اس کے لیے دعائیں کریں اللہ کے پیارے دم میں جب کسی شخص کا جنازہ پڑتے تو صحابہ نے آپ کی زبان مبارک کی دعا سنی کہ میت کے لیے دعا کر رہے اللہ معبد ببنو ابدک ببن و امتک وانت رحمت ون تنی یا تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہے اے اللہ اس وقت یہ تیری رحمت کا محتاج ہو چکا ہے میری رحمت کے سہارے کا محتاج ہو چکا ہے وہ ان تک غنی انہوں نے ادا دے اور یا اس کے عذاب سے غنی ہے اسے عذاب تو کیوں دے گا تجھے اس کے عذاب کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ اس کو عذاب سے جو وہ بری کر دے اس کو عذاب سے معافی دے دے تو اس طرح آپ دعائیں کیا کرتے تھے اپنے مرحوم ان کے لیے دعائیں کرنا یہ سب سے بہترین تحفہ کسی بھی میت کے لیے اور پھر ساتھ ساتھ نبی اسلام کا ارشاد خود کو رو محاسن ادا اپنے فور شدہ انسانوں کے جب بھی ذکر کرو محاسن ذکر کرو ان کے اچھے اعمال ذکر, ذکر کرو کیونکہ جب محاسن ذکر کرو گے تو اللہ کے ہاں تمہاری گواہی نوٹ ہو رہی ہے اس گواہی پر بھی بعد و فیصلے ہوتے ہیں ایک بار بے حمب الحسن تشریف فرما تھے ایک جنازہ گزرا صحابہ کو معلوم تھا جنازہ کس کا ہے اتنے علیہ خیرہ صحابہ نے اس کی تعریف کی نیک اور صالح انسان تھا اللہ کے پیارے میں ہم نے سنی فرمایا کے واجبت واجب ہو گئی تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا صحابہ نے کہا کہ یہ اچھا انسان نہیں تھا بد کردار تھا برا انسان تھا آپ نے سنا اور فرمایا کے واجابت واجب ہو گئی پر پوچھا علیہ وسلم آپ نے دونوں موقع پر بھاشا کہا واجب ہو اس کا کیا معنی ہے فرمایا کہ پہلے انسان کے لیے تھے اس کے کہ جنت واجب ہو گئی اور دوسرے انسان کے لیے بد کرداری کے کلمات کہے کہ بد کردار تھا برا تھا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ان تم شہدا بلارو تم اس سمیت اللہ کے گواہ ہو اور تمہاری گواہی باقاعدہ نوٹ ہوتی ہے کوئی شخص فوت ہو جائے اگر تم اس کے محاذ بیان کرتے ہو اچھے اعمال کا ذکر کرتے ہو تو گواہی لکھی جاتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہو سکتا ہے اور اگر کوئی شخص فوت ہو اور دنیا اس کو برے الفاظ سے یاد کرے تو یہ بھی ایک گواہی نوٹ ہو رہی ہے جو اس میت کے لیے برائی کا باعث ہوگی اور اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا باعث ہوگی تو نیک لوگ یقیناً ان, ان کے محاسن ذکر ہونے محاذ ہمارے نماز بہ جماعت بڑی پابندی سے ادا کرتے جمعے کے دن گھنٹوں پہلے مسجد میں آ جاتے بعد کا شہر میں آتے اور عشاء پر کے گھر لوٹتے اس دوران قرآن کی تلاوتیں کرتے اللہ کا ذکر و اثکار کرتے ایک دینی ادارے کی سرپرست تھی اور اور نہیں تو سینکڑوں طلبہ ان کی روحانی اولاد ان کا صدقہ چاریہ جو ان کے جنازے میں بھی شریک تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں فارغ تحصیل والے سینکڑوں حفاظ جو اس محراب میں کھڑے ہو کر قرآن سناتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ایک ایک حرف صدقہ جاریہ ہے سترہ سالہ اماہد کی خدمت بڑی امانت اور دیانت داری سے کی ایک پیسے کی ہیرا پھیری کوئی ثابت نہیں کر سکتا ایک امین انسان تھا دیانت دار انسان تھا ہماری ہمیشہ دعا رہے گی اللہم مغفر لہو اللہ مخف اللہ باف ہی باف العالحمین ان کی بخش فرما دے یا اللہ ان پر رحم فرما, یا اللہ, پر رحم فرما یا اللہ انہیں آخریت دے دے یا اللہ تمام بشری لفظ سے ان کی باپ فرما دے العالمین جنت فردوس میں داخلہ دا فرما دے قبر کو کشادہ کر دے قبر کو منفر کر دے آپ کے دعائیں کرتے رہیں اور پھر یہ جو ایک زندگی اور موت کا فلسفہ ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں اور اپنے مستقبل کے نصب و عین کا تعین کریں کہ زندگی ہم نے کس ڈھنگ سے گزارنی ہے اور کس طرح لہل و نہار بسر کرنے ہیں اس نقطے کے سامنے رکھتے ہوئے کہ زندگی کے ایک ایک لحظے کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ امتحان قائم ہے ہمیں صبح بھی چیک کیا جا رہا ہے شام بھی چیک کیا جا رہا ہے خلب میں بھی دیکھا جا رہا ہے جلد میں بھی دیکھا جا رہا ہے سفر و حضر میں چیک کیا جا رہا ہے عبادت میں چیک کیا جا رہا ہے عبادت تو کر رہے لیکن کیسی کر رہا ہے میرے حبیب کی سنت کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق ہر عبادت قابل قبول نہیں ہے صرف وہ عبادت قابل قبول ہے جو اللہ کے پیار بھی کی سنت کے مطابق ہو من عامر نہیں ساحل نہیں امر ہونا بہو عرد جوش ایسا عمل کرے جس عمل میں ہمارا ٹھپا نہ ہو جس عمل کو ہماری تائید حاصل نہ ہو وہ مردود ہے یہاں بھی مردود ہے اور کل قیامت کا دن قائم ہوگا اللہ کا حساب و کتاب کا منظر ہوگا وہاں بھی عمل مردود ہوگا مسترد ہوگا ٹھکرا دیا جائے گا اور رد کر دیا جائے گا اللہ ہم کو صحیح فاہ مطا فرما دے اور صحیح معنیٰ عمل کی توفیق عطا فرما أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن وآهر ثابانا من الحمد لله